باب نمبر اکیس صوفیوں کی ازدواجی زندگی صوفی کا تجرد اور تاحل صوفی اگر متحل زندگی اختیار کرتا ہے یعنی اگر نکاح کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے بالکل اسی طرح جیسے وہ صرف اللہ کے لیے اب تک مجرد رہا تھا جس طرح اس کا تجرد کا ایک مقصد اور وقت ہے اسی طرح اس کی متاحل زندگی کا بھی ایک مقصد اور وقت ہے جو صوفی صادق ہے وہ تجرد اور تاحل کا وقت جانتا ہے اس لیے کہ صوفی کی سرکش طبیعت کے دہانے میں علم کی لگام ڈال دی گئی ہے جب تک اس کے لیے تجرب کی زندگی بہتر ہوتی ہے مجرد رہتا ہے اور اس کی طبیعت نکاح جلد کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتی اور اسی لیے وہ تجویز پر قدم نہیں اٹھاتا یعنی نکاح نہیں کرتا ہاں جب نفس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور نرمی کرنے کا اس کو استحقاق ہو جب نرمی پیدا ہو جائے یہ امور اسی وقت سرزد اور رونما ہوتے ہیں جب کہ نفس پورے طور پر متی اور منقاد ہو اور جو کچھ اس سے چاہا جائے اس کو وہ قبول کرے جیسے ایک لڑکا کہ وہ ہمیشہ دل پسند بات کرے اور نقصان اور ناگوار چیز سے باز رہے تو جب نفس منقاد و متی ہو جائے اور وہ حکم الہی بچلانے کی تحریک کرے اور قلب کے ساتھ جنگ کرنے سے بیزار ہو تو دونوں کے مابین انصاف اور عدل سے صلاح کرا دی جائے اور دونوں میں سے ہر ایک کے معاملے پر انصاف کی نظر کی جائے صوفی کے لئے بیوی کا انتخاب اور میں سے جس کسی نے تجرب کی لذت پر صبر کیا تو یہ صبر اس وقت تک ہی ہو سکتا ہے جبکہ کتاب اپنی حد کو پہنچ جائے یعنی مقدر کا لکھا پورا ہو جائے اس وقت صوفی کے لیے بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے اللہ تعالی اس کا مددگار ہوگا اور اس کے اسباب مہیا فرما دے گا اور ایک ایسا رفیق زندگی اس کو انعام فرمائے گا جس کے ساتھ نکاح کر کے وہ اپنی زندگی خوشی سے بسر کرے اور اللہ تعالی اس کی طرف رزق بھیجے گا اور اگر صورت حال یہ ہے کہ مرید یعنی صوفی نکاح کرنے میں جلدی کرے اس کی طبیعت نکاح کی ذمہ داریوں سے خوفزدہ نہ ہو اور خیانت کا اس میں شائبہ ہو اور شہوت نفسانی کا وسواس اس سے بلند ہونے لگے جو علم کی شمع کو گل کر دیتا ہے اور وہ اپنے اعلیٰ انجام سے جو اس کے حال کا تقاضا اور اس کی ارادت کا باعث ہے اور صدق طلب کے لیے شرط ہے نشیب میں گر جاتا ہے اس اعلی مقام کو کھو دیتا ہے اور پھر وہ صداقت و عقیدت کی شرائط کی بجا آوری نہیں کر سکے گا بلکہ وہ اس سہولت اور نام اجازت کی پستی میں گر جائے گا جو اللہ تعالی نے عام مخلوق کے لیے ازراہ لطف و کرم مقرر فرما دی ہے یعنی عوام کی طرح نکاح سے لط لذت اندوز ہوگا لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ اس طریقے سے درویش کی روحانی زندگی کو زبردست نقصان اور خسارہ پہنچتا ہے پس اس قسم کی جلد بازی مردان کار کی پستی کا باعث بن سکتی ہے شیخ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرید اس حالت میں ہو جہاں سے ترقی اور افزونی حالت کی امید ہو اور ایسی حالت میں وہ کسی ابتلا میں داخل ہو جائے اور اس کو پستھالی کی طرف واپس آنا پڑے تو یہ درویش کے لیے عظیم حادثہ ہے ایک درویش کا عجیب جواب ایک صوفی سے کہا گیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا کہ عورت صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے اور میں ابھی تک مردوں کے مقام تک پہنچا نہیں ہوں پس میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ مخلص اور صادق درویشوں کے بلوخ کا ایک خاص وقت ہے یعنی عوام کے وقت سے الگ ہوتا ہے جب وہ اس بلوخ کو پہنچ جاتے ہیں اس وقت وہ نکاح کرتے ہیں تجرد اور تزویج کی فضیلت بہرحال مجرد ہونے اور نکاح کرنے کے سلسلے میں جو اخبار و آثار موجود ہیں ان میں تعارض ہے یعنی تجرید کی فضیلت بھی موجود ہے اور تزویج کی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں اس بات میں جو تنوع یعنی رنگا رنگی پائی جاتی ہے یعنی لوگوں کے حالات کے اعتبار سے بعض احادیث تجرید کی فضیلت میں ہیں اسی طرح بعض لوگوں کے احوال کے تقاضے کے بموجب بعض احادیث تاہل و تزویج کی فضیلت میں ہیں بہرحال یہ تعارض آثار و اختلاف صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے کامل تقوا اور ضبط نفس سے اپنی آتش شہوت کو سرد کر لیا ہے بس ان کے لیے تجریدی وجہ فضیلت ہے اگر نہ وہ شخص جسے مجرد رہنے سے فتنے کا اندیشہ ہو اور شہوت کا اس پر غلبہ ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے اور تاحل ہی میں اس کے لیے فضیلت ہے البتہ آئمہ کرام کے یہاں ایسے شخص کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جس پر شہوت غالب نہ ہو یعنی بعض مجرد رہنے کے حق میں ہیں اور بعض نکاح کرنے کے حق میں بہرحال جب کسی صوفی کی شادی ہو جائے تو اس کے لیے دوسرے تو اس کے دوسرے روحانی بھائیوں پر لازم ہے کہ اگر ان کا صوفی بھائی خستہ حال ہے اور کمال کے درجے پر نہیں پہنچا ہے تو اس کے ساتھ ایسار سے پیش آئیں اور اگر وہ دوسروں سے زیادہ طلب کرے تو اخماس اور چشم پوشی سے کام لیں جیسا کہ ہم اس شخص کے قصے میں بیان کر چکے ہیں کہ جس نے صبر اختیار کیا اور کام بھی اس وقت حاصل کی جب اس کی کامیابی کا وقت آ گیا تھا یہ حکایت سابق میں بیان ہو چکی ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت آتا تو آپ اس کو اسی دن تقسیم فرما دیتے تھے تقسیم اس طرح ہوتی تھی کہ شادی شدہ مسلمانوں کے دو حصے اور مجرد کو ایک حصہ دیا جاتا تھا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عمار بن یاسر رحم رضی اللہ عن سے پہلے طلب فرمایا اور نہ ہمیشہ پہلے ہی ان کو طلب کیا جاتا تھا اور مجھے دو حصے مرحمت فرمائے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک حصہ دیا وہ حصہ انہوں نے لے لیا لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس قدر ملول ہوئے کہ ان کے بشرے سے تمام حاضرین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ کر لیا کہ عمار بن یاسر کو ایک حصہ ملنے سے کوفت اور ملال ہوا ہے اس وقت تمام مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا صرف سونے کی ایک زنجیر باقی رہ گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسائے مبارک کی نوک سے اس کو اٹھاتے لیکن وہ پھسل کر گر جاتی اس وقت آپ نے حاضرین سے فرمایا جب تمہارے پاس یہ سونا زیادہ ہو جائے گا تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کسی شخص نے جواب نہیں دیا صرف حضرت عمار دلا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس سے زیادہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی ضرورت کی طرف سے اس قول سے اشارہ کیا تجرد کی زندگی درویش کے لیے تجرد کی زندگی مفید ہوتی ہے عالم تجرد میں اس کے خیالات یکسو رہتے ہیں اور اس کو جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے اس طرح اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے بس ابتدائی زمانے میں درویش کے لیے مناسب بھی ہے کہ وہ تمام تعلقات سے انقطاع کر کے تمام رکاوٹوں کو دور کر کے سفر اختیار کرے سفر میں خطرات سے دو چار ہونا چاہ چاہیے اس طرح معرفت اور خدا شناسی کے راستے میں تمام ظاہری اسباب سے الگ تھلگ رہ کر ان رجحانات کو دور کر دے جو مشاہدے کی راہ میں حائل ہیں اس کے برعکس اگر وہ ازدواجی زندگی کے جھمیلوں میں گرفتار ہے تو اس ازدواجی زندگی کی مصروفیات سے اس کے روحانی عزم میں بجائے بلندی کے پستی آ جاتی ہے اور بے فکری کی زندگی کے بجائے پریشان روزگار اور پریشان حال بن جاتا ہے بلکہ انسان بال بچوں کے جھمیلوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور ایسے مقامات کے ارد گرد چکر لگانے لگتا ہے جو مشتبہ ہوتے ہیں یعنی شبہ کی روزی کے حصول تک پہنچ جاتا ہے تر کے دنیا کر چکا تھا ازدواجی زندگی،, از زندگی میں گرفتار ہو کر پھر دنیا کی طرف مائل ہونا پڑا اور اپنے مزاج اور عادات کے مطابق خواہش نفسانی میں گرفتار ہو جاتا ہے یعنی اپنی تنیت اور فطرت کے بقدر شہوت نفسانی میں گرفتار ہونا پڑتا ہے شیخ ابو سلیمان ادارانی رحمتہ فرماتے ہیں کہ جس نے تین چیزوں کو طلب کیا وہ دنیا کا ہو گیا اول معاش دوم نکاح سوم احادیث لکھنا اور میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنے بلند مقام پر قائم رہا ہو بلکہ وہاں سے اس کو تنزل ہوا حضرت اُسامہ رضی اللہ بن زید رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے زیادہ مضرت رساں اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا حضرت معاد ردی اللہ عنہ بن جبل فرماتے ہیں کہ ہم سختی اور تنگ دستی میں گرفتار ہوئے تو اس موقع پر ہم نے صبر سے کام لیا مگر جب ہم کو خوشحالی کے ساتھ آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے اور و ثواب سے ہٹ گئے اور سواب سے ہٹ گئے مجھے جن فتنوں کا ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ عورتوں کا ہے اس حال میں جبکہ وہ سونے کے کنگن شام کی ریشمی چادر اور یمن کے سرخ سبخاف کا لباس پہنے ہوں گی اور دولت مند ان کے اشوا و انداز سے مات کھا جائیں گے اور اگر فقیر ان کے دام میں آ جائیں گے تو وہ فقیروں کو ایسی چیز مہیا کرنے پر مجبور کریں گی جن پر ان کی دسترس نہیں ہوگی کسی دانشمن نے کیا خوب کہا ہے کہ مجرد رہنے کا علاج عورتوں کے نکاح کے علاج سے آسان ہے شیخ سہل رحمۃ اللہ علیہ بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کے نہ ہونے پر صبر کر لینا ان کی باتوں پر صبر کرنے سے بہتر ہے یعنی بہت آسان ہے اور ان کے معاملات پر صبر کرنا آگ کے عذاب سے بہتر ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ خل قل انسان دائف اور انسان کو ناتواں یعنی کمزور پیدا کیا گیا ہے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان اس وجہ سے کمزور ہے کہ وہ بغیر عورت کے نہیں رہ سکتا اور اسی طرح اس ارشاد ربانی میں فرمایا گیا ہے اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں ہم طاقت نہیں ہے اس ارشاد خداوندی میں طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے مراد قوت شہوانی ہے بس فقیر اگر نفس کے مقابلے پر قادر اور حسن معاملت سے معالجائے نفس میں اس کو وافر حصہ ملا ہے اور وہ عورتوں پر صبر کر لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے پورا فضل حاصل کیا ہے اور اپنی عقل کو کام میں لایا اور ایک آسان کام کی طرف راستہ پا لیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو سو برس کے بعد تمہارے درمیان سب سے بہتر شخص ضعیف الحاد ہے صحابہ ردوان اللہ علیہم نے عرض کیا رسول اللہ ضعیف الحاد کیا چیز ہے حفیف الحاد کیا چیز ہے فرمایا وہ شخص ہے جس کی نہ بیوی ہو اور نہ اولاد ہو ایک فقیر سے جب کہا گیا کہ تم نکاح کر لو تو انہوں نے کہا کہ میں نکاح سے زیادہ حاجت مند اپنے نفس کو طلاق دینے کا ہوں حضرت بشر بن حارت رحمتہ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں چہ گوئیاں کرتے ہیں انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نکاح نہیں کرتے اس لیے تارک سنت ہیں بشر بن حارت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں سنت ہی سے فرض میں مشغول ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں سنت ہی سے فرض کی ادائیگی میں مشغول ہوں شیخ بشر بن حارت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں ایک مرغی بھی پال لوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں ایک ایسا جلات بن جاؤں گا جو پل پر کھڑا ہو یعنی جہاں سے آفیت اور بچ نکلنا ناممکن ہے یعنی ایک مرغی کی پرورش بھی توجہ اللہ میں رکھنا انداز ہوتی ہے اور توجہ اللہ سے تنزلی بربادی ہی بربادی ہے صوفی ہر دم نفس کشی میں مشغول رہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ صوفی تجرد نفس اور اس کے مطالبات کی کشمکش میں گرفتار ہوتا ہے اور وہ ہر وقت نفس کشی کے کام میں مصروف رہتا ہے اور ان مطالبات کے ساتھ ہی ساتھ وہ نکاح کرے اس کی بیوی کے مطالبات کا بھی اس میں اور اضافہ ہو جائے تو اس کی جد کمزور ہو جائے گی اور عبادت اور زہد کے عزم اور ارادے میں فطور پڑ جائے گا کیونکہ نفس کا تو یہ خاصہ ہے کہ اگر اس کو تما پر ڈال دیا جائے تو وہ اس کا عادی بن جائے گا اور اگر قنات کے راستے پر ڈال دیا جائے تو وہ قانے ہو جائے گا ہمیشہ روزہ رکھنا خ... نفسانی خواہش کا علاج ہے نوجوانوں صوفی اور مرید نکاح کی خواہش کو دبانے کے لیے ہمیشہ روزے رکھتا ہے اس لیے کہ روزے نفس کو مغلوب کرنے اس کی خواہشوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے بہت مفید کارآمد ہے حدیث شریف میں آیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجماعت جماطن شبہ وهم فعون الحجہ فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج من ومن لم يستطئ فليصم فان الصوم له وجاه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت کے پاس سے گزرے وہ لوگ پتھر اٹھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو وہ نکاح کرے اور جو نکاح نہ کر سکے وہ روزہ رکھے کیونکہ روزے شہوت کے لیے وجہ کا حکم رکھتے ہیں وجہ کے مانی ہیں خصی کرنا عربوں کا دستور تھا اور اب بھی برے صغیر پاک و ہند میں یہ دستور ہے کہ بکروں کو خصی کر دیتے ہیں تاکہ ان کی قوت نرینہ ختم ہو جائے اور وہ خوب فربا ہو جائیں چنانچہ اس کے ثبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکبشینی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے خسی کیے ہوئے دمبے قربانی فرمائے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر نفس کو تم کسی کام میں مشغول نہیں رکھو گے تو وہ تم کو کسی کام میں مشغول رکھے گا بس اگر نوجوان مرید ہمیشہ کام میں مشغول رہے اور عبادت میں مصروف رہ کر نفس کشی کرتا رہے تو اس عمل سے نہ صرف یہ کہ نفس کے خطرات کم ہو جائیں گے بلکہ جو عبادت وہ کرتا رہا ہے اس کے ثمرہائے شیریں بھی اس کو حاصل ہوں گے یعنی کثرت عبادت کا شوق پیدا ہوگا اور اس پر آسانیوں کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے اور عمل میں اس کو لذت محسوس ہوگی پس اس کو اس بات سے غیرت آئے گی کہ اس کی بیوی کے باعث اس کے حال اور وقت میں قدورت پیدا ہو عالم تجرد میں حسن عدب عالم تجرد میں مرید کا حسن ادب یہ ہے کہ مرید عورتوں کی خواہش کو اپنے باطن میں جگہ نہ دے اور جب کبھی اس کے دل میں عورت اور شہوت کا خطرہ گزرے تو حسن عنابت یعنی عصمت و عصت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف گریز کرے حق تعالی اس کو اس خواہش کے تدارک کے لیے قوت عظیمت عطا فرمائے گا یعنی قوت عظیمت سے اس کا تدارک فرما دے گا اور نفس کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرمائے گا صرف یہی نہیں بلکہ اس کے نفس پر اس کے قلب کا نور اکس افدن ہوگا اور یہ ثواب اس کے حسن توبہ کا ہوگا یعنی اس کو توبۃ النسوخ کا اجر اس طرح دیا جائے گا جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو نفس مطالبہ نکاح سے ساکن ہو جائے گا یعنی نفس اس مطالبے سے باز آ جائے گا اس وقت جب مرید کا نفس حالت سکون میں ہو شیخ کو چاہیے کہ مرید کو ان تمام نامناسب باتوں سے آگاہ کرے جن سے نکاح کرنے کے بعد اس کو گزرنا پڑے گا مثلا اس کو نکاح کرنے کے بعد ضروریات زندگی کے حصول کے لیے ایسی جگہوں پر جانا پڑے گا جو ذلت و خواری کے مقام ہیں یعنی غیرت و شرف کے نہیں بعض چیزوں کو بے وجہ حاصل کرنا پڑتا ہے اور قطع رحم کرنے والوں سے وہ عزیزم اور رشتہ دار جو رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کرتے بھی امید کرنا پڑتی ہے کیونکہ طبیعت بیوی کی طرف مائل ہے اس کی عدم موجودگی میں نگرانی اور حفاظت بھی درکار ہے غرض یہ کہ اس قسم کی بہت سی تکلیفیں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے جوہد بلا کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ جوہد بلا کیا ہے انہوں نے فرمایا کثرت ایال اور قلت مال بعض حضرات نے کہا ہے کہ عیال کی کثرت دو غربتوں میں سے ایک غریبی اور مفلسی اور اہل و ایال کی کمی دو تونگریوں میں سے ایک تونگری ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صوفی عورتوں کی راتوں کا عادی ہو یعنی جس کی راتیں عورت کے ساتھ گزر رہی ہوں وہ فلاح و نجات نہ پا سکے گا اس میں شک نہیں کہ عورت آسودگی اور آرائش جسم و تن کی طرف مائل کرتی ہے اور مشغول باللہ ہونے کے لیے قیام کرنے اور شب و روز کے روزے رکھنے سے باز رکھتی ہے ایسے مرد کے باطن پر مفلسی کا خوف اور مال جمع کرنے کی محبت غالب آ جاتی ہے اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے تجرد سے دوری کا ایک روایت میں آیا ہے کہ دو سا سال گزر جانے کے بعد تجرد میری امت کے لیے مباح ہوگا خواہش نکاح اگر درویش کے دل میں نکاح کی خواہش بار بار پیدا ہو متواتر یہ خطرہ دل میں گزرے اور نماز ذکر اور تلاوت میں اس باطن, میں اس, باطن, اس فکر, فکر فلاح سے متاثر ہو تو ایسے مرید یعنی صوفی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی سے مدد مانگے اس کے بعد اپنے مشائق اور برادران طریقت سے بے کم و کاست تمام حالات بیان کرے مساجد اور زیارت گاہوں میں جائے اور اس کو ایک اہم کام جانے اور اسے کوئی معمولی کام نہ سمجھے اس لیے کہ یہ ایک بہت برے فتنے اور خطرے کا دروازہ ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان من ازواجکم باولادکم عدوا لكم فاحذروهم بیشک تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد تمہاری دشمن ہیں بس ان سے بچتے رہو صوفی یعنی خواص گار نکاح کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے حضور میں خوبی ازاری کرے اتنہائی میں اس کے حضور خوب ہی گریہ ازاری کرے اور بار بار استخارہ کرے استخارے کے ذریعے خداوند تعالی کے فضل و کرم سے بہتر صورت منکشف ہونے سے پہلے اگر اس کو صبر و طاقت میسر آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے فضل الہی اگر شامل حال ہو تو خواہ ممانعت ہو یا اجازت خواب کے عالم میں ہو یا بیداری کے عالم میں یا ایسے شخص کا اشارہ ہو کہ اس کی زبان پر اس کے ذہن پر اور اس کی حالت پر سوفی یا طالب نکاح کو بھرپور اس بات کا ہو کہ اشارہ چشم دل کی بصیرت پر مبنی ہوتا ہے اور جب حکم کرتا ہے تو حق کے ساتھ کرتا ہے یعنی مرشد بر حق کا اگر اشارہ ہو تو اس کا نکاح کرنا ایسا ہے جس میں کوئی تدبیر اور مسلحت شامل ہوتی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہم نے معتبر ذریعے سے سنا ہے کہ کسی صالح شخص نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے عرض کیا کہ آپ نے نکاح کس غرض سے کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک مجھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا اور حکم نہیں دیا کہ نکاح کر یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر میں اجازت دی ہے پھر صوفیہ اس ارادے پر الزام کیوں دیتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت شیخ نے کیا جواب دیا البتہ میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کا حکم دیا ہے یعنی اجازت ہے اور شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے مگر جو شخص اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہے اور اس کا نیازمند بن کر اس سے استخارہ کرتا ہے تو عالم خواب یا بذریہ کشف اللہ تعالی اس کو متنبع فرماتا my uh, hey. تو اس وقت یہ حکم رخصت پر نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے جس کا اتباع اور باب عظیمت کرتے ہیں کیونکہ یہ علم حال سے ہے اور حکم سے نہیں ہے جو امر بذریعۂ القا یا کشف دل میں واقع ہو اس کی صحت پر دلیل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا میں مدت سے شادی کا خاص گار تھا مگر وقت کے خراب ہونے کے باعث میں شادی کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا لہذا میں صبر کرتا رہا یہاں تک کہ جب اس کا مقررہ وقت آ گیا تو اللہ تعالی نے مجھے چار بیویاں عطا فرمائیں ان میں سے ہر ایک بیوی میری مرضی اور منشا کے مطابق نکلی پس یہ سمرہ میرے صبر جمیل کا ہے جو شادی کے سلسلے میں کرتا رہا بس یاد رکھنا چاہیے کہ فقیر جب صبر کرتا ہے اور اللہ تعالی سے کشود کار کا طالب ہوتا ہے جس کو کشود کار حاصل ہو جاتی ہے اور دشواری سے نجات کا راستہ مل جاتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ میں یق یج الخرجَ یار سورہ اطلاق پارا اٹھائس. جو کوئی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو خیال بھی نہیں ہوتا فقیر کو تجرب اور دعا کے بعد نکاح کرنا چاہیے بس اگر فقیر نے زیادہ تجرب اور زاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد نکاح کر لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت حاصل ہو گئی یعنی بذریعہ القا و کشف تو اس کی مراد پوری ہو گئی پھر تو کیا ہی کہنے اور اگر اجازت حاصل ہونے سے پہلے ہی اس کا پیمانہ سبر چھلک گیا اور تضرر و زاری کے ساتھ دعا کرنے پر اس نے اپنی پوری قوت صرف کر دی لیکن اشارہ غیبی سے محروم رہا تو صورت میں بھی وہ اللہ تعالی کی طرف سے بہر بہرہیاب ہوگا اس کی نیک نیتی صدق مطلب حسن امید اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے باعث اس کو تائید عزدی حاصل ہوگی چنانچہ وہ بہر یاب رہے گا جس کو ہم نے مذکور کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جوان جب تک شادی نہ کرے اس کی عبادت کا تکملہ نہیں ہوتا شیخ خراسان کا واقعہ مشائخ خوراسان سے ایک شیخ کا ذکر ہے کہ وہ نکاح بہت کیا کرتے تھے وہ کبھی دو یا تین بیویوں سے خالی نہ رہتے تھے ان کی اجازت پر صوفیوں نے بڑی لے دے کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھا یعنی مراقبہ میں رہا اور وہ روحانی مراقبہ میں مشغول ہوا اس کے دل میں کبھی شہوت کا وسفسا اور خطرہ نہیں پیدا ہوا ان لوگوں نے جواب دیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یعنی دل میں وسوسائے شہوت پیدا ہوتا ہے یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر میری تمام عمر میں ایک بار بھی تمہاری جیسی صورتحال پیش آتی تو میں ہرگز نکاح نہ کرتا میری حالت یہ ہے کہ اگر میرے دل میں کبھی ایسا وسوسہ شہوت پیدا ہوتا ہے جو میری روحانی حالت میں رکاوٹ پیدا کر دے تو میں اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس وسوسے کو دور کرنے کے بعد میں پھر اپنے روحانی مشغلے میں مشغول ہو جاتا ہوں کثرت ازدواج میرے ذکر و یادِ الہی میں کبھی دخل انداز نہیں ہوتی وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے میرے دل میں کبھی معصیت یا گناہ کا وسوسہ پیدا نہیں ہوا مصلحت ازدواج اللہ تعالیٰ کے سچے اور دوست بندے فکر و بصیرت کے بعد نکاح کرتے ہیں ان لوگوں کی مراد نکاح یا ازدواجی زندگی سے نفسانی خواہشات کا قلع قمع کرنا ہوتا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں بعض علمائے راسخین اور زبردست قوت باطن رکھنے والے حضرات ایسے وقت اور ایسے احوال میں نکاح کرتے ہیں جو انہی کے ساتھ مختص ہوتے ہیں اس کی صورت یہ ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے مجاہدوں مراقبوں اور ریاضتوں کے بعد ان کے نفوس مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کے قلوب متوجہ ہو جاتے ہیں کیونکہ قلوب ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے کبھی وہ متوجہ ہوتے ہیں اور کبھی وہ بے رخی برتتے ہیں بعض صفیہ اکرام کہتے ہیں کہ قلوب کے واسطے اقبال و ادبار دونوں حالتیں ہیں جب اعراض یعنی ادبار کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ راحت پاتے ہیں ان میں شورش نفسانی برپا نہیں ہوتی اور جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو میساک یعنی وعدہ ازلی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے بس اس صورت میں ان کی یہ توجہ یعنی اقبال کچھ دیر ہی کے لیے بنتی ہے ورنہ وہ دوامی طور پر متوجہ رہتے ہیں اور توجہ کا یہ دوام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب نفوس مطمئن ہو جاتے ہیں اور منازیت سے رک جاتے ہیں اور قلوب کی معاملت میں یہ نفوس مداخلت نہیں کرتے جب نفوس اس وصف سے متصف ہو جاتے ہیں اور اس کا تیش اس کی سرکشی اور بدخوئی جاتی رہتی ہے تو صورت میں اس کے بہت سے حقوق قلوب پر عائد ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان حقوق کے متعدد حصے جمع ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں نکاح کرنے والا درویش ادائے حقوق سے مطمئن ہو جاتا ہے اس کا نفس حز اٹھا کر اور کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے یہ علم صوفیہ کا ایک بہت ہی دقیق نقطہ ہے یعنی ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ یہ حضرات نکاح مصنون کے ذریعے نفس کو اس کا حق ادا کرنے کی گنجائش اور مواقع فراہم کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے صورت حال یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشوں کی مخالفت کرتا رہا ہے اور اب صورت یہ ہے کہ خود اس کا درد اس کے لیے دوا بن گیا ہے جائز خواہشات الزتیں نہ اس کے لئے مزر ہوتی ہیں اور نہ اس کے ارادوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یعنی اس کے ارادوں میں مخل نہیں ہوتی بلکہ جب کبھی پاک و صاف نفوس اپنے حضوص سے بحرور ہوتے ہیں تو قلب میں اس سے اور زیادہ انشراح یعنی کشادگی اور وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح قلب و نفس میں مخالفت کے بجائے موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور اہر ایک دوسرے کے حال پر مہربان ہو جاتا ہے اور باہمی تعاون کا جذبہ قوی ہو جاتا ہے اور ایک کو جب کوئی حصہ ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو اس سے زیادہ میسر آئے اس طرح جب کبھی قلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرایاب ہوتا ہے تو وہ نفس کو بھی تمانیت و سکون کا خلعت پہناتا ہے اس صورت میں قلب اور بھی زیادہ اطمینان اس وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ نفس کو زیادہ اطمینان حاصل ہو گیا ہے بقول شاعر ان شعرا ہیل یدی ہے علامہ <الغمام> مرحم <الراحم> آسمان پوشاک لے تب کہیں بدلے زمین ابرے پوشائیں پوشاکیں دونوں کے لیے تیار کسیں ایسی صورت میں جب کبھی نفس محسوس ہوتا ہے تو قلب کو بھی ایسی ہی خواہش ہوتی ہے جس طرح ایک شفیق شخص اپنے پڑوسی کے آرام سے مسرور ہوتا ہے میں نے کسی درویش کا یہ قول سنا ہے کہ نفس قلب سے کہتا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ کھانے میں میرا شریک بنے تو نماز میں تیرا شریک بنوں گا مگر ایسے روحانی احوال کمیاب ہیں سوائے ایک عالم ربانی کے دوسرے میں اس کی صلاحیتیں مفقود ہیں حالانکہ بہت سے اس حالت کے مدعی ہیں اگر وہ ایسا دعویٰ کر کے خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ایسا ہی شخص نکاح کر کے اپنے احوال سے ترقی کرتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ بندے کا علم روحانی جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں دوسری اشیاء سے فوائد اخذ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اشیاء اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں یعنی نکاح کر کے وہ روحانی فوائد حاصل کرتا ہے اور نفسانی خواہش اس پر اثر انداز نہیں ہوتی بزرگوں کے اقوال ان کو بیوی کی کس قدر احتیاج ہے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے بیوی کی اتنی ہی احتیاج ہے جس قدر مجھے غذا کی ضرورت ہے کسی عالم نے کسی شخص کو صوفیوں کی برائی کرتے سنا تو پوچھا کہ تمہارے خیال میں ان کی کیا برائی ہے تو شخص نے کہا کہ جناب یہ لوگ کھانا یہ لوگ کھاتے بہت ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی ان کی طرح کھانے لگو اگر ان کی طرح بھوکے رہو اس شخص نے کہا دوسری برا یہ ہے کہ وہ نکاح بہت کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم بھی اتنے ہی باعثمت بن جاؤ جتنے وہ باعثمت ہیں یعنی جتنی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر تم بھی اتنی ہی حفاظت کرو تو تم بھی اتنی زیادہ شادیاں کرو پھر عالم نے دریافت کیا کہ اور کیا خرابی ہے تو اس نے کہا کہ وہ گانا بہت سنتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جس طرح گانا سنتے ہیں ان کی نظر جس, جس طرح گانا سنتے وقت ان کی نظر پاک ہوتی ہے اگر تیری بھی نظر ان جیسی ہوتی تو تو بھی انہی کی طرح گانا سنتا وَكَانَ سُفِيَن بِنْ عَيْنِيَا يَقُول كَثَتُ النِّسَاءَ لَيْسَتَ مِنَ الدُّنْيَا الآن علي رضي الله عنه كان زهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أربعة تصوة وسبعة عشرة سرية أضارف شیخیان بن آئینیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی بیویاں ہونا دنیا داری نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تمام اصحاب کرام میں سب سے زیادہ ذاہد تھے چار بیویاں اور سترہ لونڈیاں رکھتے تھے اخبار الانبیاء سے خبر انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں سے ایک قصہ ہے کہ ایک عابد دنیا سے قطع تعلق کر کے عبادت میں مشغول ہو گیا اس نے ایسی عبادت کی کہ وہ زہد و عبادت میں دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ گیا ایک بار اس کی عبادت و ریاضت کا ذکر کسی شخص نے اس وقت کے نبی اللہ کے سامنے کیا کہا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے مگر اس نے ایک سنت کو چھوڑ دیا ہے جب عابد کو یہ خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے تو اس کو بہت ملال ہوا اور اور ان اور, اور کہا کہ جب میں نے ایک سنت کو ترک کر دیا تو پھر اس عبادت سے کیا فائدہ یہ سوچ کر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حقیقت معاملہ دریافت کی انہوں نے فرمایا کہ تم نے سنت کو ترک کیا ہے اس شخص نے کہا کہ میں نے سنت نکاح کو اس لیے ترک نہیں کیا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں بلکہ اس لیے کہ میں ایک فقیر اور نادار شخص ہوں اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں اس وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا میں خود لوگوں پر بار ہوں اگر مجھے کوئی کھلاتا ہے اور کبھی کوئی اور بس مجھے یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ میں کسی عورت سے نکاح کروں اور اس کو سختی اور بلا میں پھنسا دوں جس میں خود میں پھنسا ہوا ہوں اور خواہ مخواہ اس کو میں تنگ کروں تب ان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف یہی بات نکاح کرنے سے تم کو مانے ہے اس نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا میں تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس پارسا شخص سے کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری عمر میں اگر دس دن بھی باقی رہ جائیں تب بھی مجھے یہ بات محبوب و مرغوب ہے کہ میں نکاح کروں اور اللہ تعالی سے مجرد حالت میں نہ ملوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے امبیا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہ سب شادی شدہ تھے کسی ایسے نبی کا ذکر نہیں کیا جو شادی شدہ نہیں تھے کہتے ہیں کہ حضرت یاہیا بن زکریہ علیہ السلام نے سنت کی اتباع کے لیے نکاح کر لیا تھا انہوں نے بیوی سے کبھی قربت نہیں کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی یہ بھی کہا گیا ہے کہ شادی شدہ شخص کی ایک رکات نماز مجرد شخص کی ستر رکعت سے بہتر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سنتی فملم یعمل عمل بسنتی فلئی سمنی فتزوجو فنی مکرو بکم العم نکاح میری سنت ہے بس میری سنت پر جس نے عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے بس تم لوگ نکاح کرو تاکہ میں تم سے امت کو زیادہ کرنے والا بنوں پس جو شخص ذی مقدرت ہو تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے اور جس کو مقدور نہ ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اس لیے کہ روزے شہوت کو دور کر دیتے ہیں شادی شدہ شخص کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ زیادہ اختلاط نہ کرے زیادہ اختلاط سے پرہیز کرے تاکہ اس کے اوراد و وظائف اور نظم اوقات میں خلل نہ واقع ہو اس لیے کہ قربت کی افراد سے نفس اور اس کا لشکر قوی ہو جاتا ہے اور مرض کی ابودیت میں فطور واقع ہوتا ہے شادی شدہ شخص کے لیے بیوی کے باعث دو آفتیں موجود ہیں ایک آفت اس کے عام حال سے تعلق رکھتی ہے اور دوسرے اس کے خاصل حال سے عام حال کی آفت تو یہ ہے کہ بیوی کے سبب اس کو اسباب معیشت میں زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم زن مرید شخص کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے خبر میں ہے کہ ایک زمانہ لوگوں کے لیے ایسا آئے گا کہ مرد کی موت اس کی بیوی اس کے ماں باپ اور اولاد کے ہاتھوں ہوگی کہ وہ اس کو مفلسی کا تانا دے کر شرمائیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کی فراہمی کے لیے مجبور کریں گے جس کی اس کو طاقت نہیں ہوگی تب وہ ایسے ٹھکانوں پر پہنچے گا جہاں اس کا ایمان جاتا رہے اور اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی ایمان کی ہلاکت صاحب ایمان کی ہلاکت ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے آپ نے ان کی ضیافت کی اس کی وجہ سے آپ بار بار گھر میں آتے جاتے رہے آپ کی بیوی آپ کو برابر ستا رہی تھی اور ان پر زیادتی کر رہی تھی لیکن آپ خاموشی کے ساتھ ان کی یہ سختیاں برداشت کرتے رہے آپ کے مہمان صورتحال سے آگاہ تھے لیکن ادب کے باعث آپ سے دریافت کرتے ڈرتے تھے آپ صورتحال کو سمجھ گئے اور اپنے مہمانوں سے فرمایا کہ تعجب نہ کرو اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ الہی جو عذاب مجھ پر آخرت میں کرے وہ دنیا ہی میں مجھے دے دینا اس پر مجھے حکم ہوا کہ اے یونس تیرا عذاب فلاں شخص کی بیٹی ہے اس سے نکاح کر لے بس میں نے اس سے نکاح کر لیا اب اس کے ہاتھوں مجھ پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو لیکن میں اس پر صابر ہوں بس اگر فقیر بیوی کی خاطر مدارات میں حد سے تجاوز کرے گا یعنی اس کے ناز و نخرے اٹھائے گا تو یقیناً اخراجات میں حد اعتدال سے بڑھ جائے گا اور حد سے زیادہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی کی رضامندی اسے حاصل ہو اور وہ اس سے خوش رہے ایسا چاہیے کہ یہ صورت حال اس کے لیے ایک آفت ہے یہ آفت تو اس کی عام حالت سے تعلق رکھتی ہے بیوی اس کے خاص حال کے لیے بھی آفت ہوگی اور خاص اور حالت خاص کی آفت کی صورت یہ ہے کہ جب وہ بیوی کے ساتھ کثرت سے اختلاط رکھے گا اور مباشرت میں حد سے تجاوز کرے گا اس صورت میں نفس اعتدال کی قید سے آزاد ہو جائے گا اور جس قدر یہ سلسلہ بڑھے گا اس قدر وہ خواہشات کا متی اور فرما پر پذیر بنے گا اس صورت میں اس کے قلب پر سہو اور غفلت تاری ہو جائے گی اور وہ ایسی حالت کو پسند کرنے لگے گا جہاں اس کو سستی اور کاہلی کے مواقع میسر آئیں اس طرح اس کے اولاد میں کمی واقع ہو جائے گی اور واردات قلب میں کمی پیدا ہوگی اور شرائط اعمال میں سستی کرنے سے اس کا حال مقدر ہو جائے گا ان دونوں آفتوں میں موخر ذکر عادت زیادہ شدید ہے اور یہ اہل قرب و حضور کے ساتھ مخصوص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نفس کے تعلقات یعنی ازدواجی تعلقات کے مواقع فراہم ہوئے ہیں اور ایسے مواقع کے بکثرت ظہور میں آنے سے یعنی ہر وقت بیوی سے قربت کرنے میں نفس قوی ہوتا ہے اور اس میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کی افسردگی اور فطرت کی نمناکی اور خواہش کی بجھی ہوئی آگ شلازن ہو جاتی ہے یعنی نفس سرکشی اختیار کر کے مباشرت کی لذتوں کے قریب ہو جاتا ہے اس آفت کا تدارک صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ بیوی کی مجالست اور صحبت میں بھی اس کی باطن کی آنکھیں کھلی رہیں اور وہ ان باطنی آنکھوں سے اپنے مولا کا مشاہدہ کرتا رہے اور ظاہری ارادوں کو وہ بیوی کی ہم نشینی کی خواہش کے پورا کرنے میں مستعد رکھے اِنِّي جَعَلْتَكَ فِي الْفُوَادِ مُحْدَتِي فَالْجِسْمُ مِنَ الْجَلِيسِ مِوَانِسْ وَبْحَتْ جِسْمِ مَنْ عَرَادَ جُلُوسِ وَحَبِيبُ قَلْبِ فِي الْفُوَادِ اَفَلَيْسِ میرے دل کا تو ہم نشین ہو گیا ایک یار سے جسم کی دوستی بلا ہے کوئی جسم کا یار ہے مگر یار دل کا میرا یار ہے ان آفتوں میں سے دوسری آفت زیادہ طلب و پاکیزہ ہے اور مقابل اس سے خطرہ محسوس کرتا ہے اور وہ آفت یہ ہے کہ روح کو لطف جمال سے آفت کی طلب ہوئی ہے یعنی روح حسن جمال کی رانائی سے اس قدر متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ اس ذوق و شوق میں بھی حائل ہو جاتا ہے جس کا تعلق بارگاہ الہی سے ہے اس صورت میں یعنی روح کے اس تاثر سے باطنی روح میں افسردگی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر فتوحات کی ترقی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے روح کی اس افسردگی کا شعور بہت مشکل سے ہوتا ہے اس لیے تم کو اس افسردگی روح سے ڈرنا اور بچنا چاہیے مشاہدہ جمال کی لطافت ایک فتنہ بن گئی ہے مشاہدہ جمال کی لطافت کا فتنہ ایک گروہ میں پھیل چکا ہے یہ گروہ ان حضرات کا ہے جو حسن مجازی سے مشاہدہ حق قائل ہیں اب اندازہ کرو کہ جب ایک حلال ذریعے سے یعنی منقوہ سے محبت اور اس کے حسن سے تاثر قبول کرنے کے باعث روح میں افسردگی پیدا ہو جاتی ہے اور کے حقیقی میں مداخلت کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اور روح اس قابل نہیں رہتی کہ وہ محبت الہی کے وظائف کی بجا آوری کر سکے تو ذرا اس بارے میں غور و تعمل کرو جو غیر شرعی طریقے سے اس کا دعوی کرے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا راستہ مل جاتا ہے اور وہ سکون نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایس ایسا شخص یہ خیال کر کے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ اگر اس کی محبت نفسانی ہوتی تو نفس کو سکون حاصل نہیں ہوتا یعنی سب سے بڑا دھوکہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے موقع پر نفس کا سکون عارضی ہوتا ہے دوامی نہیں ہوتا بلکہ وہ روح کے سکون کو سلب کر کے اس طرح اخذ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نفس کی ان برائیوں سے میں بچ گیا ہوں جن میں دوسرے لوگ مشاہدہ حسن ز... ظاہری پر مفتون ہو کر مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی یہ خیال کرنا بھی فریب سے خالی نہیں میں نے اس معاملے میں بہت غور و خوص کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں شراب کا اثر باقی نہ رہے تو یہ جھاگ اور کف بھی باقی نہ رہتا جس طرح شراب میں سکر و نشہ ہے اسی طرح اس کے کف اور جھاگ میں بھی نشہ ہے بس اس سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی حسن مجازی کو عشق حقیقی کا ذریعہ یا واسطہ نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی شخص اس امر یعنی مشاہدہ حسن مجازی میں حال اور صحبت کا دعوی کرے یعنی روحانیت سمجھے اور اس کی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے اس کی اس لیے کہ اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ اطبا نے کہا ہے کہ مباشرت اور جمع سے عشق کے پیمان میں سکون پیدا ہوتا ہے خواہ وہ عشق محبوب کے علاوہ کسی اور سے ہو لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دعوے کی بنیاد شہوت پر مبنی ہے اور اس میں روحانیت حال کا دعوی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے یہ تمام آفتیں اور مشکلات تو ان کی ہیں جو متاحل زندگی بسر کر رہے ہیں تجرت کا فتنہ مجرد شخص کا فتنہ یہ ہے کہ اس کے خیال میں عورت کا تصور پیدا ہو عورتیں اس کے خیال میں جگہ پا لیں مگر جس مجرد شخص کا باطن پاک ہے وہ ان شہوانی اور نفسانی آفات سے اپنے باطن کو محفوظ رکھنے کے لیے توبہ اور فقرا کی محبت اور قربت کی پناہ اختیار کرتا ہے اور ان آفات کو دل و دماغ سے ہٹا دیتا ہے جب اس کی فکر اس قسم کے وصف سے پیدا کرتی ہے اور تصورات ایسے افسانے تراشتے ہیں تو خیال خیال دل سے نکل کر سینے میں پہنچ جاتا ہے اس صورت میں آزائے حصی کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اس کے آزائے احساس کا پورا پورا خوف کرنا چاہیے گویا یہ ایک بالکل پوشیدہ عمل ہے اور اس شخص کے لیے جو مخلص اور حق پرست ہے اور جو بیداری کے عالم میں حضوری یعنی مشاہدے کی کوشش کر رہا ہے بہت برا ہے وضو کا احساس احساس بھی ایسے شخص کے لیے برا ہے اور ایک عظیم خطرہ ہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ عارفوں کے قلب میں کسی خیال فحش کا گزر ایسا ہے جیسے عوام سے اس فیلے ناروا کا صادر ہونا واللہ اعلم عالم